قذبت قوم لوتنے مرسرین دلیل نکڑی کتنی جی کتنی پڑی ہوئی باتیں ہیں اس کالا جب کہا ان کو ان کے بھائی لوتنے کیا نہیں تم ڈرتے بے شک میں واسطے تمہارے رسول امین ہوں رسول امین کا مقت کیا ہے خود تک اللہ آتی اور نہیں سوال کرتا میں تم سے یہ اخلاص ہے اوپر تبلیغ کے معاوضے کا نہیں معاوضہ میرا مگر اوپر رب العالمین کے اطاطوں ظپرا یا ان کی خاص بیماری چر کے علاوہ خاص بیماری تھی چوہر بازی کہ آتے ہو تم نروں کو جہان والوں سے اور چھوڑتے ہو اس کو کہ پیدا کیا آواز سے تمہارے رب تمہارے نے تمہاری بیو سے بلکہ تم قوم و حد سے بڑھنے والے قالو اناد قوم. کہنے لگی البت اگر نر رکا تو نا تو ہو جائے گا تو کیسے نکالے ہوئے لوگوں سے تجھے علاقے سے نکال دیں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 نجات دو مجھ کو اور میرے متعلقین کو مما یا ملون ان کے کام کے وبال سے ان کے کاموں کے وبال سے وہی عذاب و نجنا انابت نجات دی ہم نے اس کو اس کے متعلق سب کو مگر ایک بڑیا رہ گئی باقی مادہ لوگوں سے سما دمبر یہ انجام مخالفت ہلاک کیا ہم نے باقی سب کو وامترنا کیفیت ہلاکت کہ برسا یا ہم نے ان کے اوپر خاص قسم کا می بارش پس برا, برا تھا می ڈرائے ہوئے لوگوں کا وہ پتھروں کا تھا انفیزہ تعلق و ان ربا کا لال عزیز الرحیم قز آباد صاحب المر سلیم یہ دلیل نکی نمبر پندرہ ہاں؟ Oh, تم کیا کہتے ہو ہے اچھا جاگ رہے ہو جاگ رہے ہو جج کزب اصب الحکات مرسرین دلیل نکری نمبر سات جنگل والوں نے رسولوں کو یہ جنگل والے کون تھے جی قوم شاید جن کے پاس سال علیہ السلام زید یہ جنگل کو فارسی میں کہتے ہیں دشت عربی تو اکا ہوا نا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 تو <laughs> <laughs> زور دے کرے گا دستوں کی بات تو کر رہے ہو میں نے کبھی قرآن تو دشتوں کی بات کر رہا ہے نا بھائی اصح کا مانا فارسی میں کیا ہے دستی جنگل جٹھلایا دستیوں نے جنگل والوں نے رسولوں کو وہی ہے مدیان اصح جب کہا ان کو شعیب نے کیا نہیں ڈرتے تم بے شک میں واسطے تمہارے رسول امین ہوں رسول امین کا مبتلا کیا ہے کہ ڈرو اللہ سے میری اطاعت کرو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 اور پھر او فل قید پورا کرو اور نہ ہو تم گھٹانے والوں سے بین اور تو لو سات تراجو سیدھی کے میری طرف دیکھو ایسے ترازو سیدھی رکھا کرو تاکہ پورا حق ہو وہ بازے کیا کرتے ہیں ترازو پکڑے ہوئے لوڈا دیتا ایسے ہاں لوڈا دا موڈا نہ لیتا کرو ہاں <laughs> اور وزن کرو سات راز سیدھی کے اور نہ گھٹا کے دو لوگوں کو ان کی چیزیں نہ پھیلو زمین میں فساد کرنے والے وطق اللہ اور ڈرو اس ذات سے جس نے پیدا کیا تم کو یہ وجود مختضی ہے خالق سے ڈرو نا تو پیدا کرنا مختصی ہے ڈرو اس ذات سے جس نے پیدا کیا تم کو اور مخلوق پیدے کو کالو اناد کون ان انعد کے اندر اعتراضات شروع کر دیے کہنے لگے سوائے اس کے تو ہے جادو کیے ہوئے لوگوں میں سے تو اس پہ کسی نے جادو کر دیا نمبر ایک اور نہیں تو مگر بشر ہماری طرح نمبر دو وزن کا نمبر کتنی تین اور, اور بے شک کہ ان جو ہے بمانی انہ ہے اور بے شک گمان کرتے ہیں تو کو جھوٹوں سے کتنے نمبر تین فاس کے تلینا کے صفا نمبر چار مطالبے عذاب پس گرا دے ہمارے پر ٹکڑے آسمان سے اگر ہے تو سچوں سے کالا جواب شوائے کہ رب میرا خوب جانتا ہے ساتھ ہو اس کے تو کرتے ہو جٹلایا انہوں نے اس کو خزا ہوم انجام تقزی پس پکڑ لیا ان کو عذاب دن سائبان کے عذاب دن سائبان کیا مانا صاحبان میری طرف دیکھو اوپر بادل چھا گیا کیا تالا اس سے دھواں نکلنے لگا پھر نیچے سے زلزلہ بھی آ گیا اور آوازیں بھی آئے کیونکہ پہلے پڑ چکے ہوئے ان کے اوپر دو عذاب تھے نیچے سے زلزلہ اوپر سے کیا ہولناک آبادا اور تیسرا یہ عذاب ہو گیا کیا بادل چھا گیا اس سے دھواں نکلنے لگا یہ زلا بھی آ گیا سیاح بھی آ گیا زلزلہ بھی آ گیا, آ گیا تین عذاب ان کانا باقی وہ تھا عذاب دن بڑے کا فیزال کل آیا ما ان لکھ لیا ماں کا نقصروں بو منی وینبا کلو گے وائی نہ تنزیل اور اب لال میر قرآن کو مانو گے تو نجات ہوگی ان لوگوں نے انبیاء کو مانا نہ انبیاء کو مانا نہ ان کی کتابوں کو مانا تباہ ہوئے نہیں تم اگر تباہی سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن کے پناہ میں آ جاؤ اس کو مانو ان ن رَبِّ تنزیل <العالمين> سمجھے جی تھا فضائل قرآن دلیل باج لیکن یہ لکھتے جو ذرا ان نہ ہو کے نیچے کا لکھو منزل قرآن کیا ہے منزل تنزیل کے نیچے لکھو کیفیت نظور ایستا ایستا اترا یہ بار کی رب العالمین کے نیچے کا لکھو گے منزل اللہ ہے اتارنے والا نازال بھی روح الامین روح امین کے نیچے کا لکھو جی واسطہ تنظیم تنزیل کا واسطہ علا قلب کا قلب کا کے نیچے کا لکھو منزل علیہ وہ حضور کی دل پہ اترا نا لکون امین اس کے نیچے کا لکھو حکمت تنظیم کیوں نازل ہوا اس کی حکمت بے لسان این عربی اس کے نیچے کو لغات منزل کیا زبان منزل کی زبان کیا ہے انگریزی عربی کیا؟ لغات منزل ہے اب دیکھو بڑا عجیب نہیں ہے اور کرو اب فضائل قرآن اور دریل واحد بے کیا یہ قرآن آہستہ ایستا اترا ہے رب العالمین کی طرف سے لے آئے اس کو روح الامین ہاں فرشتہ لے آیا پر دل تیرے کے کیوں لایا تاکہ ہو جائے تو ڈرانے والوں سے کس زبان میں لایا سا زبان عربی تو جو واضح ہے وین <الْأَوَّلِين> حفیظ دلیل نقلی نمبر ایک دلیل نقلی نمبر ایک قرآن کی صداقت کی دلیل یہ ہے کہ قرآن کی پیشین گوئی پہلی کتابوں میں ہے یا نہیں وہ پہلی کتابوں میں ہے قرآن کی پیشین گوئی قرآن کی حضور کی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 قلمائے بنی اسرائیل نز اللہ اناج من کرین کی زد دینا یہ کہتے ہیں جی رسول عربی کیوں ہے کوئی اللہ کے بندے رسول اگر عربی نہ ہوتا پشتو زبان بولنے والا ہوتا مانتے تو ہاں اس سے تو زیادہ ڈر جاتے تو ہم اناج اور اگر اتارتے ہم قرآن کو پر بعض اجمیوں کے پاس پڑھتا اس قرآن کون پہ تو نہ تھے پھر بھی ایمان لانے والے کزال کا سلق نہ ہو تسلی خاتم علم اے محبوب آپ غمگین نہ ہوں اسی طرح داخل کیا ہم نے اس انکار کو نہ ماننا انکار کرنا اسی طرح داخل کر دیا ہم نے اس انکار کو بیج دل مجرمین کے نہ ایمان لائیں گے ساتھ اس قرآن کے یہاں تاکہ دیکھیں گے عذاب لیکن جب عذاب آئے گا اس وقت ایمان فائدہ دے گا نہیں بس آئے گا اس ان کے پاس عذاب اچانک اور وہ نہ رکھتے ہوں گے پھر کہیں گے ہل نہ ہل کیا ہمیں محلت دی جا سکتی ہے تو کون محلت دے آف ابھی عذاب انا کیا بس ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں آفر آئے خبر دو اگر نفع دیں ہم ان کو چند سال چلو محلت بھی دے دیں ان کو چند سال کا دے دیں محلت بھی دے دیں اور پھر یہ ایمان نہ لائیں اور عذاب آ جائے تو محلت کوئی فائدہ دے گی ان کو نہیں دے گی مو اے خبر دے تو اگر نفع دیں ہم ان کو چند سال محلت دیں پھر آ جائے ان کے پاس وہ عذاب جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں تو کوئی فائدہ ہے ماغ نال ہوں کیا کام آئے گا ان سے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 کہ بغیر ڈرانے کے ایسے عذاب دیں ہم تنزلہ تبھی شیاتی میرے عزیز یہ صداقت قرآن تھی یا نہیں صداقت قرآن قرآن کے فضائل اب قرآن کے اوپر شب ہو تھا کافروں کا کہ یہ قرآن کہانا تھا کافروں کا کیا شبہ تھا کہ قرآن کیا ہے وہ بابا کاہن لوگ ہوتے تھے پہلے ان کے تابے کون ہوتے تم بتاؤ جن تابے ہوتے کہنوں کے تابے کون ہوتے جن وہ کچھ آسمان کی خبریں کچھ ادھر ادھر کی جھوٹھی موٹی کہنو کو آ کے بتا دیتے اور کاہن لوگوں کو بتاتے پیر بنے ہوتے تھے تو حضور کے متعلق بھی کہا تھا نے کہ یہ بھی کاہن ہے اس کے پاس پیشیاتی اور جنات آتے ہیں اس شبہ کو دور کیا جا رہا ہے سمجھی بات اب انمان لکھو ماتن الزلت ازالہ شبہ ہو کہانت مطالعہ قرآن اضالہ شبھ ہے کہانت قرآن قرآن کے متعلق جو کہانت کا شبہ ہو تھا اس کو زائل کیا گیا ہے کہ کہانت کی باتیں کہتا کہ قرآن سرا پر صدا کا تو قرآن کیا ہے قرآن کیا ہے بھی سرا پر صدا کا شیتان سراپر نجا سر شیطان کیا تو شیطانوں کے ہے قرآن لائیں <تصفح> وما تنظرت بھی شیاتی <تصفح> سمجھے یہ ازالہ شب و کہانت اور نہیں لے آئے اس قرآن کو شیطان وما یم بغیل اور نہیں لائک واسطے ان کے مانے نمبار ایک نہیں لائک واسطے ان شیاتی کیوں لائق نہیں ایس قرآن کیا ہے سرا پر صداقت و ہدایت اور شیاتی سرا پر زلالہ تو نجاست وما یستی اون مانے نمبر دو دوسری بات یہ ہے کہ شیاتی کو طاقت ہی نہیں کہ قرآن لا سکیں اوپر جائیں گے تو جوتے لگتے ہیں ان کو یا نہیں وہ بمباری ہوتی ہے شیطانوں کو کیسے اوپر سے وہی لیں گے اور نہیں طاقت رکھ سکتے مانے نمبر دو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 وہ لیتا ہوں حال یا نہیں لیتا لیتا رہتا ہوں نا یہ بھی ہمارا فرض ہے فائن اص کا یہ نمبر کتنی ہے جی چار یہ واقف نمبر تین تھا یہ نمبر لکھتے آؤ انضر نمبر دو واقف نمبر تین فائن اص کا نمبر چار پس اگر بے فرمانی کریں تیری کافر پس کہ میں بری ہوں اس سے عمل کرتے ہوتا ہوں بتوق کا نمبر کتنی اور توقر کر اس ذات پہ جو غالب ہے مہربان ہے اللہ زی جو دیکھتا ہے تو کو جب کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے حضور ہے وہ تکل و بک اور پھرنا تیرا کس کے اندر ساج دین کے اندر کیا منا پھرنا تیرا ساج دین میں حضور رات کو اٹھتے تھے دیکھتے تھے کہ کون کون تحجد پڑ رہا ہے کیا ساجدین سدھا کرنے والوں میں پھرتے تھے جائزہ لیتے تھے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 کہ اس تو بلا آیا تھے اللہ ایمان ابوائے اس آیا سے دلیل نکالی گئی ہے کہ حضر کے ماں باپ کیا تھے مومن تھے کما زہبائی لئے کثیرمن اجلّ آل ست آل, ال سنت کے بہت سے اجلّ ہاں بڑے بڑے اکابرین اور کثیر اس طرف گئے ہیں ایمان کی طرف جب کثیر اس طرف گئے ہیں تو ہمیں یہ جرات کرنی چاہیے توقف کریں ہم خاموشی اختیار کریںجے میرا ہے توقف اس بارے میں لیکن رجحان اسی طرف ہے توقع اس رجحان اسی طرف ہے میرے عزیز یہ اللہ تعالی کی کتنی سستیں بیان کی گئی ہیں عزیز رحیم الزی جرا کہی نہ تکومو عزیز کے نیچے لکھو کمال قدرت اور رحیم کے نیچے لکھو کمال شفقت عزیز کمال قدرت رحیم کیا ہوئی اللہ زی جرا کا کمال علم تو فرمین و توکل اللہ تعالی طو تو پر توکل کرو کیونکہ جو متوقع علیہ ہوتا ہے جس پہ توکل کیا جائے اس میں کتنی سفتیں ہوتی ہیں تین اللہ میں تینوں صفتیں ہیں کمال قدرت کمال شکمال علم علم ان سمیع للی بے شک اللہ سننے والے جانور والے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 اور یوکون سمجھا کیا مانا کی طرف کان لگاتے ہیں وہ کیسے کان لگاتے ہیں کسی عامل کے پاس ہاتھ چلے جائے نا تو وہ ایسے کرتا ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی وہ کان لگائے بیٹھا ہے کس کے ساتھ ان کو دھوکہ دے رہا ہے کہ میں جن سے پوچھ رہا ہوں سب بےمانی ہوتی ہے شیطانوں کی طرح کان لگاتے ہیں اکثر ان کے جوتے ہیں وشورا یتہ بھی ملحا دوسرے شبوں کا جواب پہلا شبہ کیا تھا قرآن کے متعلق وہ کیا کہتے تھے کہ حضور کاہن ہے نا اور قرآن کیا ہے کہانا۔ دوسرا شبہ یہ تھا کہ حضور شاعر ہے کیا اور یہ قرآن کیا ہے شیر کی کتاب ہے اللہ تعالی نے فرمایا اکثر شعرا بھی بکواسی ہوتے ہیں اکثر شعرا کیا ہوتے ہیں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 ازا ہر رکو ہو ہزا کہ یہ بت کی طرح ہے کافور بت تو چپ بیٹھے ہیں لیکن یہ بت ایسا ہے جو نات ہے اوپر سے بولتا ہے پیچھے سے بھی بولتا ہے ازا ہر رکو ہو پیچھے سے پھس پھس کرتا ہے اوپر سے بکوا یہ متنبی کا حال ہے تو فرمایا میں بھی بدباش ہوتے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 من باتوں میں موہ لیتا ہے گفتار کا تو غازی بنا کردار کا غازی بن نہ سکا خود اپنے متعلق اقبال کہتا ہے وہ ڈاری مڈاتا تھا نا کہ گفتار کا تو میں غازی ہوں کردار کا غازی نہیں اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ شعرا اتنی بدماش ہیں گمراہ ہیں فلاں کچھ ہیں تو مول منظور تو بھی تو شاعر ہے تو بد... کہ تیرا کیا حال ہوگا تو اللہ نے مہربانی فرمائی ہمیں مستثنا کر دیا کیا کر دیا آ, میں تھوڑا شاعر ہوں حضرت حسان کہتے تھے حضور کے صاحب بھی حضرت حسان شاعر عبداللہ بن روا شاعر ہیں خود حضرت ابو بکر صدیق سے شعر ثابت ہیں حضرت علی سے ثابت ہیں اے اللہ زین آ مگر وہ شعرا جو ایمان لائے واسن بارے و میر ہاتھ واس نمبر کتنی دو نے مال کیے بکر اللہ کثیرہ واسط نمبر کتنی تین اور ذکر کیا اللہ کا اپنے شیروں کے اندر بہت میں نے ابھی جو شیر سنا تھے یہ خدا کا ذکر تھا یا نہیں ابھی ابھی سنایا ہے میں نے اور ذکر کیا انہوں نے اللہ کا اپنے شیروں میں بہت تیسری بات وہ ون تھا سرو ممباد واسط نمبر چار اور بدلہ لیا انہوں نے بعد اس کے ظلم کی کیے گئے یہ متکے کے کافر تھے نا تو حضور کی حجب کے اندر شکایت کے اندر کیا بناتے تھے شیخ اور ان کو جواب کون دیتا تھا حضرت حسان دیتا تھا بدلہ لیا نہیں جی شکوتا رسول شکوتا رسول اللہ ہے فعجب تو من ہو کیسے ہے ابھی ہاں ہ جاؤ تا رسول اللہ ہے پب تو ان ہو کچھ وزن ٹوٹ رہا ہے آ جاؤ تا رسول اللہ ہے تو ان ہو ایک لفظ رہتا ہے بس چھوڑو گے آج چل واہ فیضا کل جو حجوت نبی اندر تتی رسول اللہ شہمت الو پاؤ وین ابی و وال و ارزیل ارز محمد مین بقاو بچانے والے ایسے مچھر شاہ جی کہاں ہے جی یہی ہے نا بدلہ لیا بعد کے کہ ظلم کیے گئے تو بدلہ لیا نا حضرت سان نے بس یعل اللہ ظالم وئی اور انکری جانے کے ظالم کہ کس کروٹ تبدیل ہوتے ہیں کس کروٹ کے اندر تبدیل ہوتے ہیں پتہ چل جائے گا عذاب آئے گا ان کو جان لے کے ظالم کہ کس کروٹ کے اندر تبدیل ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ عذاب کی انتظار کریں الحمد للہ والسلام والسلام اللہ